پیارے باپا جان عید کی قربانی والے لوگ اکثر یہ رواج بنایا ہوا ہے کہ جب تک قربانی کا جانور ذبہ نہ ہو جائے اور اس کی کلیجی پکا کر اس پر نیاز نہ لگ جائے تب تک روزہ رکھنا کیسا یہ سلسلہ ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے رہنمائی فرمائیے جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ اپنی قربانی کے جانور کی کلے جی سے وہ کھانا شروع کرے واقعی اس کے لیے مستقبل کہ صبح صادق سے لے کر وہ اپنی قربانی ہونے تک نہ کھائے اس کی کلے جی سے آغاز کرے اب یہ کہ وہ نیاز اس کی دلاتے ہیں تو اگر نیاز دلا لے وہ ضروری نہ سمجھے تو ویسے ثواب کے لیے نیاز بھی دلا سکتے کوئی حرض نہیں اب یہ کہ اپنی قربانی کے جانور کی کلیجی یا اس کے گوشت سے آغاز نہیں کیا صبح صادق کے بعد اگر کسی نے کھا پی لیا ناشتہ کر لیا کوئی گناہ نہیں ہے بس یہ افضل ہے مستحب ہے جو میں نے عرض کیا کہ اگر وہ اس کرتا ہے اور جس نے قربانی نہیں کرنی عید کے دن تو اس کے لیے اب مستحب بھی نہ رہا کہ دوسرے کے بکرے کیلیجیز ہے اپنا مطلب سلسلہ شروع کرے اور یہ پیریڈ جو اس کو روزہ نہیں ہے یہ اتنی دیر تک نہ کھانا یہ مستحب و اللہ تعالیٰ عغل و رسول عغل ازب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم